اللهم وكفوا سبحان الله والصلاه والسلام على سيدنا الرسول وخاتم ال محمد المصطفى وعلى اله واصحابه وعلى اله واصحابه قل صدق وصفا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أما بعد فعوذ بالله من الشرطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من سد وسلموا کرسلیم سلاد یا سیدی یا رسول اللہ والا عال کا وا سہیا سیدی بل سلاد وسلام عال قیا سیدیا یا مل جین والا عال کا وا سہاب یا سیدی یا شفیع مضنوی سنی مسلمان پراؤ السلام علیکم حمد و سنا درود ختم لمبے لہو لہوتحیت و سنا تو بعد آج فریاد ہے مالک کائنات جلا و آلہ دی بارگاہ بے بےکش اندر اقتالا جلا شانہ بندہ نا چیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو مافو فرما نفس اور شیتان د فتنیا تو دائمی پنا تا جناب دے اس گاؤں ضلع اندر پہلی مرتبہ حاضری دا شرف حاصل ہویا ہے سلسلہ ذکر سیدنا شہادت امام علی مقام سلام اللہ یہ و محفل اور جلسہ عام اپنی پوری رونق نالقات پذیر ہے باوجود اس باغ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 دین دی اقیدت اور محبت دی دلیل ہے اور اس جلسے مبارک دی برکت کے نال اگر متوفا وہ نوجوان بالغ سی تو اس جلسے دی برکت نال مغفرت ہو جائے پاک ذکر خیر اس نے سد کے اللہ تعالیٰ اس نے مغفرت فرما گے اور اگر وہ او نابالغ نے تو پھر تو مغفور نے پھر لازمن اللہ تبارک تالا اس ایلے علاقہ والے جڑے حضرات نے اس علاقہ والے حضرات انہوں نے باعث سے خیر و برکت فرمائے گا خریدان گرامی سیدنا لا امام عالی مقام سلام اللہ تعالی آل سرکار کی شہادت مبارکہ تفصیلی واقعہ میری تحقیق دے مطابق یعنی واقعہ کربلا اور واقعہ شہادت امام علی مقام سلام اللہ علیہ میری تحقیق دے مطابق بہت ہی کاٹ گلہ نے کٹ صحیح جی نال ثابت نے باقی ملاوٹاں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 جس نال جسام چ ہر بندہ توبہ توبہ کر کے اٹھ جانا ہے اور اسمامی مقام سرکار دے اس ضرورت مندانہ کردار دی رغبت نہیں ہوں وہ افسوس پور افسوس ہو کے پر غم ہو کے اٹھ کے چلا جاندہ ہے لیکن اس کے دل دے اندر جرت اور بہادری اور اتباع مولا حسین سرکار پیدا ہون دی بجائے اس دے اندر بزدلی اور امام علی مقام سرکار دے اس راحت و دوری پیدا ہو جاندی ہے اے انداز بیان شہادت دا کا تنور نما بریلویا بھی ملے گا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 کہ کیا نو مولا حسین سرکار نے اپنے اس واقعہ مبارک تو ضرورت اور بہادری اور واسطے قربانی دا جذبہ دیتا ہے یا بزدلی اور دی قربانی تو نفرت پیدا کیتی ہے مولا حسین نے ایمان نال دسیا جی امام حسین جذبہ اور ضرورت دیتی ہے کہ نہیں دیتی میں <تصفح> ایک مثال دینا ایک پہلوان ہے مسلمان دا ایک پہلوان سی چیٹکا جہ ادھر ختریوں کا جا. او درو دا پہلوان پورا ہاتھ ہی جنا دی کھول ہو گیا ہندو خوش سن بھی سڈا پہلوان اتنا طاقتور مسلمان بغیر مرجائے سن بھی سڈا تو پہلوان ہے بچارا کمزور انہیں کتے اس بلان دا مقابلہ کرنا ہے دونوں کے ہاتھ ہاتھ پہ ختری پہلوان نے دا مار کے تھلے باہر چار اس طرح پہلوان نے سوچیا کہ اپنی طاقت نال چٹا مار کے ہٹا سنا انہیں جفا ماریا دے تھلے سٹ دتا اس چک مارے سر مارے اکاں نو مارے دخم کرے جسم دے وہ تھے جہا سڈا پہلوان سی مسلمان وہ پہلو آرام نال پیا رہا سارا کچھ ہوں پیا ہوں ہوں اس تو بعد انہیں اچانک ایسی پھرتی وکھائی نگل کے جناب جی باہر تو انہیں جفا مار کے ہاتھی پہلوان نو نڈ پرنے سٹ دتا ہوں جہا سینہ جناب مجمہ سے جہاں دنگل بیٹھا سی سارا وکھن آماشا مسلمان نکل دیا جناب کسے موڈے تے چک نارے بازیاں شروع ہو گئی پیسے تھبے کٹے ہونے شروع ہو گئے تے وچوں کوئی چاند بندے ہو یہو جہ نگل کے مجمے کے دنگل دے وچوں انہ آن کے تے جناب جی رونا پٹنا شروع کر دیتا دکھا واہ یار لگتا ساڈا پہلوان منجی تے پی گیا دے زخموں دا حال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 دوسرے لوگ رگبت ہونی ہے کہ یار ادھر پہلوان بنیے موڈے کے چکن والیا ویڑ پایا ویڈ پایا ویخ گے جدو آخنا بڑی پیڑی ہوئی ہے سارے پلوان کدیے اس دنگل یہو جہا کم کدی کرنا ہی نہیں تو نہلوانی والے پاس آنا جہے آ جڑے ویکنگ جناب ادھر کنڈ سے چکی پھر تے واہ واہ واہ واہ تے بلے بلے ویخ کے تے تے جناب نوجوان یہ نکلنگ بھائی جنہیں آخنا یار ابھی بنیے خدا دے بندیا یہ دو انداز دو طریقے تیرے سامنے نے اس دے واسطے اور میں جناب دے سامنے گزارش کر ایک پاسے مولا حسین اور ایک پاسے یزید کوڑ پہ گیا ہے انان دا بظاہر مولا حسین کمزور سان انہاں نال جو بھی ہویا جنہاں نے وائن پا کے اس نو بیان کرنا ہے کوئی پتر مولا حسین والے پاسے آونا نہیں نے وا حسین آ کے بیان کرنا ہے سبحان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 دار دے حق پہلے میں حرام سمجھنا خدا معافی دے وے اس طریقے کو جناب ان جسے کا کھ نہیں رہ لیا ماریا جا پھر پین جناب پٹتے روڈے ہوں تو اتو اے ہو جا شیر پڑھنا کہ شالہ وچرنا نویر کسے دے نہ ہوا پہنا ہوں جس پا نے یہ سننا تے جس پیڑ نے سننا ہے کہ نہ کسی اس نے کدو مولا حسین والے پاس آنا پیڑ نے پرا نو جفا مارنا ہے تے پا نے بہن نفا مارنا ہے اے تے جن ویکھنا ہے کہ یار شہادت امام علی مقام سبق دے گئی کہ حضور دے دین دی خاطر علی اکبر ورگے جوان پا بھی شہید کرا دو اصر جیسے لاڈلے بچے گو دے دے نے و قربان کرا دو شریق کی قسم بھی سننا ہے انہوں بھنوں نے انہوں ماوا نے جذبہ پیدا کرنا ہے کہ سڈے اندر بھی ایسے پتر ہو جی سارے برا بھی ایسے ہونے چاہیے جی میں پا سر بیبیاں پاک جذبے سن ایمان شوق سن درد سی میرا ایمان کہ اگر ایک امام حسین چھڈ کے لکھان امام حسین بھی ہوں ساتو نے جنت دا وہ مبارک خاندان وارو واری نبی پاک دے دین تو قربان کر چڑ د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 جتھے ماں نو پتر خوشی نال پیش کرنا پہا ہے جتھے جیتے پہن خوشی قربان کرنا پہا ہے او چیز کیا ہے او مقام کیا ہے او مقام ہے دین, جدو دین دی گل آ جائے گی اوے ماں بھی وارنا پینا ہے پہن کو برا بھی وارنا پینا ہے اور بیوی نا شہر بھی وارنا پینا ہے یہ سبق دے گئے میرے نبی پاک دے صحابہ اور میرے مولا علی اولادی مامے حسین پاک سرکار رہن گل سمجھنا میں اپنے اس دوسرے انداز کے متابک جڑا کے سامنے گفتگو کرنے لگا موضوع جڑا پیش کرنا ہے اس دا نام ہے دین اور قوت دین اور طاقت دوسرے لفظ ہے دین اور طاقت یاد رکھنا نہ تو بغیر طاقت تو پھیل دیئے نہ برائی بغیر طاقت تو فیل دی ہمیشہ تو برے لوگ کوشش رہ ساقت آئے تاقت کس طرح کی ہوں افرادی طاقت بندے سڈے کول ہونے چاہیے مالی طاقت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 انسانی صفات موجود ہوں وہ بغیار نہیں ہوں وہ ٹوئے نہیں ہوں وہ انسان ہوں دے نے دیئے کوشش ہوں نہ طاقتاں دے نال اسا اپنی نیکی نو ہر ہر گھر دے اندر پھیلا لیے گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی یہ ہے یاد رکھنا ہوں طاقت دو حصوں میں بنڈ گئی ایک طاقت وہ ہو, ہو گئی طاقت وہ ہو, ہو گئی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 حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی حکمران بنے نے حضرت فاروق آزم بھی حکمران بنے نے حضرت عثمان غنی بھی حکمران بنے نے حضرت مولا علی بھی حکمران بنے نے حضرت حسن مجتبہ سرکار بھی حکمران بنے نے خود کملی والے آکا آپ سرکار نے رب کو مانگ کے طاقت لے گل سمجھ آ جائے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 ذرا کہ شوکی خان دیا گلانے دے بہتے ہاں جی اس واسطے, ہونا واسطے مسئلہ بن جانا یہ جی پنجابی مسلمانوں کی ویسے اللہ کمزوری بیان فرمائیے تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا. وہ کھیل مریدی کا ہرتا ہے بہت جلد تاویل کا پھندہ کوئی سیاد لگا دے یہ شاخ نشے من سے اترتا ہے بہت جلد اس واسطے تصاس اپنی کمزوری نور نو کر کے فقیر گفتگو دے پورا جناب دھیان اور تجو رکھا مدنی آ حقیقت جیڑی ہے تیرے دل کے اندر بیٹھ جاوے گی تقدیر تو میں گزارش پہ کرنا ایک دو طاقت ایک طاقت دین تو خالی ایک طاقت وہ جیڑی دین دے دائرے کے ہو Hmm! یعنی دوسرے لفظ ایک حکومت ہو جیڑی دین تو آزاد ہوے ایک حکومت ہو جہی دینے دے کو او طاقت سی جیڑی دین تو خالی سی حسین اس طاقت دا حامی سی جی طاقت دینے مستفا دے تابے رہی ایس تے جنگ ہوئی ہے گل نہیں سمجھ لگی الخبان اللہ کا دو اور میرے کملی والے محبوب صلی اللہ تعالی سرکار جدو مکہ مبارک ہجرت فرما کے محبوب خدا آئے نے مدینہ شریف تشریف لے لیا نا اللہ سونے تو دعا منگی و جلی کا سو پانس بابو خدا آدیا دعا منگیے یا مولا مکہ دے وان تو میری سلطان سلطنت غلبات واسطے جب محبوبے خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورا دندہ آ گئے اتنے محبوبے خدا نے فوج تیار فرمائیے اتے کملی والے سرکار دن جانسار جانسار قربان جاوا سابو بکر صدیق دے مہاجرین انصار تر سو تیرہ دستا تیار ہوکومت اوے پہ چلتی سی ایک حکومت تھے پہ چلتی سی لیکن یہاں دونوں حکومتوں دا فرق بڑا سی او فراؤن سی او ڈاکو سی او تو ہرکا میرا بڑا چاہیے جدھر جا لو میرے سلوٹ کرنے والے دے یہ قربان جاوا محبوب خدا دے مدینے والی حکومت کا نقشے کچھ ہو والی حکومت دا نقشہ مبارک کچھ اور سحبوبے خدا صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل درخس وہ ڈاکے دا سبق دفش پڑھا مال جان محفوظ کرنے دا سبق پڑھا رہے ہیں وہ جناب ہیائی کا درخ دے رہے اے یہ ہیا کا سبق پڑھا رہے ہیں قربان جاوا جناب جی ابو جہل نہیں جنا سی وہ فرونی ہون دے جناب والا دعوے رکھنے والا او چاہتا سی من سلوٹ مارن میں جو آخر دنیا میری گل من میرے کملی والے سرکار کی کوشش میں نہ سلوٹ کرنے والے امن نہ ملام کرے امن ہر بندہ اپنے مہدولا شریق مولا داوے دار بن جائے ادھر ویخنا محبوبے خدا سل اللہ والا وسلم نے اپنے یار فرما جب باہر نکلنا نا حضور نے فرانا میرے صاحبہ تھی اگے چلو میں پچھے چلنا <سلام> سمجھ نہیں لگیا آپ <سلام> آخر سدار <لازم. سلام> فرما میرے صحابہ تصا اگے چلو میں <سلام> پچھے چلنا تو میری کنڈ اللہ دے فرشتہ واسطے چڈ دو ہوں گل سمجھا جی شرونی زہن والا بندہ وہ یہ چاہتا اگے <سلام> اگے میں چلا سجے کبے جناب باڈی گارڈ ہو تے پچھو دنیا اگوں سلوٹ مارن والے پیچھوں جناب جی میرے پیچھے چاڑو پھیرنے والے جناب جی تے میری خدمت کرنے والے میرے پیچھے پیچھے دے رہن ہے جی اے ہو جا بندہ اے ایسی حکومت چاہتا ہے جیڑی حکومت دھرتی ات فساد پا دور جہا بندہ یہ چاہتا ہے یار مینو سلام کرے نہ ہو میرے غلام نہ ہو غلام بنن سے اسی مالک کے بن جنا پیدا کیا جس رات نے بڑھایا ہے توجہ رکھنا یہ عبد بنن تے بن دے داعے دار بنن تو اس بندے بنن خدا دے اللہ فرمانا لائ فکیرات تندے بنا سڈے اصل بندے بنا تیرے خدا شریف کی قسم ہے دس دنیا سندھی کے اکبر دی غلام ہے کہ نہیں میرے کملی والے سکارے گلام کی حضور دے نے لیکن مستفا کریم دی ایک حدیث نہیں بکھا سکنا حضور نے فرمایا ہو فرما رہنے بندے اللہ کے بندے بنو رب آخ محبوبہ جی دے بندے ایسا تیرے بندے بنا دینا قربان جمع اللہ بندے اتوجہ فرماؤ جڑا حکمران جاگ دیمرو بنتا حمان بنتا شداد بنتا ہے وہی سکندر بنتا ہے وہی چنگیل بنتا الاکو بنتا ہے وہی ڈاکو بنتا ہے کہ جہا حکمران دین تابع بن جاتا ہے ایسا حکمران قربان جا من کون, کون بنتے ہیں وہ جناب پچھا نظر مار کے ویخ ایسا حکمران جڑی وہ حضرت موسا لے سلام بنتے ہیں محمد اربی پاگ بنتے ہیں یا حضور دے غلام گام بنتے ہیں کلندر اقبال دی زبان چل کر اقبال دین اور قوت کا ایک مضمون لکھے اس نے تحت اقبال بڑھائی اقبال فرما دیں سکندر چنگیر کے ہاتھوں سے جہاں جام سو بار حضرت انسان کی کباچاک تاریخ کا پیا میں ارلی ہے اس سے سہسا بے نشائے قوت ہے نظر آخر تین پیچھا تاریخ ویکے نا کسی پاس سکندر بادشاہ نظر آؤ گے کون کسی پاس چنگے انسان نظر آؤ گے, نظر گے. خدا دی دھرتی کے کروڑا انسانوں دے خون بگا دے رہے مقصد پوچھا کیوں مقصد کی ہے وہ لوگ فیلر میں ہی میں رہ جا جانسان کو من والے دو قسم کے ایک چاندے نے ماری سٹی جاؤ جائیداد آ جائے شان میری بنے دنیا میرے تو کم جائے میرا نام سن کے رمبار حکومت بلندی منصب رتبہ میرا ہوگی آر پاس ایک اینے. اور دوسرے وہ نے جہے انسانوں قتل کرتے ہیں اس واسطے جڑے جڑی بوٹیا فصلوں جڑی بوٹیاں کڈنا کہ نہیں ایک زالم ہو باغبان وہ ایک مالی وہ جا جا دخت تک آڈی آ دوسرا ہوے ہو جہا گند خرابا جی جنو کڈ کٹ کے باہر پیا سٹد ایمان نال دس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 ید جیسے مجاہد کان جیسے مجاہد جو خدا کی دھرتی میں فساد اگلنا چاہتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو خدا کی دھرتی کو ظالموں سے صاف کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں جہاں کسی نویں ڈنگنا پھرنا ہے یہ ڈنگ توڑ دیو جڑا لارت پیو جا جناب اندر شکول نہیں کرن دے رہا دا نام نشان مٹا دتا جاوے اے ای ایسا طریقہ میرے مولا حسین کو اقبال کی دبان میں کہتا ہو تو ہے زہرے بڑھ کر دی ہو تو ہے زہرارے ہلا ہل سے بھی مر کر کی حفاظت میں تو ہر زہار کر نوی پاک سرکار دے دین حفاظت کے نگرانی ہوے گی طاقت ہوے گی گی تے قربان جاوا ہر زہریا بن جاوے گی ہر زہر دائے توڑ بن جاوے گی کہ جیڑی طاقت دین تو ہٹ کے آوے ایسی زہر ہے بندیاں بندے مار دی جاوے گی تو جو فرمانہ دیا بندیاں مار پیا کرنا یہ دو ہی طاقت تا جناب ضرور ری دھرتی دے اندر اج ایسا خسل ملا گیند دیا دی بن گئے ہو ہوں ساڈے ذہن ویخ سڈے اندر تنظیم سے جماعت کئی ہو جائیں جڑیاں چاہدیاں نے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہمارا حکومت سے کوئی رشتہ نہیں حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اچھا صرف تصویر پھیرن پیر تینوں نظر آؤ گے کئی تنظیم سے جماعت نظر آ جڑیاں غیر سیاسی بن بڑ بن گیا نے میں یہاں سب دسنا چاہتا وا او چلے جی ان کا نظریہ رکھ دے پھر مسلمان تو حسینی کوا پھر جاؤ, پھر جاؤ کسے دے نار راہب جاؤ پھر جاؤ عساس کی داخل ہو جاؤ میرے کملی والے حسین بھی دستا ہے جڑا یزید دیوا مقابلے میں آن کے مطالبہ کرتا ہے پیا حکمران یزین جیسا نہ ہو جا ہاتھی ہونے ہاتھی دے گلے دن کوئی رسا نہ ہو چھٹیا ہاتھی مست نہیں چاہیے ہا کے مو چاہیے گلے دی شریعت دا پٹا پیا دی قسم تو وجہ رکھنا مسلمان اقوام بنی ہے بنی بولو تو ہے گل ہے میرا کول سمجھا جی اقوام متحدہ بنی اچھا کیوں بنی تحفظ انصاف دے ٹھیک ہے بریہ کٹھے ہو گیا انہیں بکریاں نو تحفظ دن گل سمجھا او ظالم سمجھتا سی یہودی سمجھتا سی जब तक दुनिया दी ताकत की बागडोर मेरे हाथ च नहीं मैं दुनिया के जगह जगह से लुट नहीं पा सकता मैं जगह जगह से इसता बर्बाद नहीं कर सकता मैं जगह जगह दे कमीन जी के अड्डे नहीं खोल सकता मैं वाशी गुंडे लुटेरे अपने थांसलत था नहीं कर सकता हर घर के अंदर बुराई नहीं फैला सकता سارے دنیا کے حکمران کٹھا کر کے وی تو پاور اپنے ہاتھ چ رکھیے رکھیے کہ نہیں رکھی بڑا بولو تو صحیح نہ وی ٹو پاور کا کی مطلب ہوں پتا جی تو پاور کا مطلب ہوں کہ جو میں آخا گا وہ مننی جائے گی جو تم آخو گے وہ نہیں منی جائے گی مسلمانوں کے ساتھ باٹ ملک امل گل سمجھنا میری انہوں کی کوئی گل نہ منی جائے مگر چار ملک دتی جی سر دس دیا جنہوں نے اپنا جناب جی فرونی اور من مانی جناب اپنے کول لکھی فرونی آسان جو چاہوں گے تو سارا مننا پینا ہے میں سوال کرنا وا ظالم ظالم نے یہ ساری طاقت سمیت کے اپنے قبضے کیوں کی مخصوصی برائی کی شاط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 ہر فیکٹری یونیئن تھان تھان سے یونیئن پرا پرا دا نہیں رہا پتر دا نہیں رہا جب الیکشن دے پتیجا چاچے دے مقابلے اٹھے قتل ہو گئے نے پرا پرا دے مقابلے اٹھے ماما دے مقابلے اٹھے کلوتا ہے تی ماں کے مقابلے اٹھیے ماں تو ویسے چڈ دے رشتہ میرے کملی لا الہ اللہ محمد اللہ والا جدا رشتہ ہے ایک یا سارے کو داخل کردہ ہے کہ نہیں کردہ؟ اے اے ایک رنگ ہے کہ نہیں چڑھا تو ہر اصولی رشتہ سڈا سی یہ سارے اصولی رشتے جاتے نے کٹے ہزار پھر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 اقوام متحد نہ کر آدم نو تے آدم دی اولاد نو اس رنگ چلے آ جینا رنگ نا نو ایک کرچڑ دا ہے <تصفح> قسم خدا دی اگر وہ رنگ ہے جینا ایک کردہ ہے وہ رنگ دا نام ہے سبغت اللہ جنوں اللہ نے قرآن چاہ اپنا رنگ فرمایا ہے جنہو قرآن آندا ہے سبغت اللہ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 جڑا سرنگ ترنگیا جانا نا خدا دی قسم کر کے آنا وہ کالا ہو چاچا ہوگی ہو سرانگ سارا بنا دے کہ نہیں بنتے گل سمجھا جا خدا دے بندے باطل کے فل کی حفاظت کے واسطے یورپ زیادہ میں ڈوب گیا دوستہ کمل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 انصاف اور عدل کو پھیلانا چاہتا ہے اس میں کی آخر میں آ سانو کچھ چاہیے ہی نہیں اسا کی کرنا چاہتے اسا این نو کرنج بہ کے تسبی پھیرنا چاہتے آ اکبال پھر اتنے بولیا شیطان شیتان ہے میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ طرح پولیس آخلا مسلمان شیطان کیا آخلا میں پیران جماعت تنظیم آخلا جہاں آدی نے آپ شیتان کی آخر میں کٹکتا چلیا.. خدا نے شیتان آخر اللہ فرمایا خیال کرے یہ تو دشمن آخے نہ لگے فرمایا سر رب نے کنو اچھا اتنے بھی رب دھیان دیا دشمن آداز کو بچے جی دھرتی آئے تو پھر بھی شیطان دشمن دکھ یہ مطلب اللہ سانو اپنے دشمن کا خیال رکھنا شیطان آدھا چلیا تین ڈراؤں پر میں ڈر دا. کیوں آخر میں تے فقہ تلا ہوا کون تگا تلا ہوا تو نظر آنے رانجو گا یہ معاملے نازو کی جو تری ہو تو کر کرم لے ہناز کی جو تری کر کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ تری کا ہر بندہ جدو اپنا حکم مسلط کرے گا لوگ اس ظلم زیادتی ضرور آ جائے گی کیوں اس واسطے کہ انسان دا نفس جہا ہے توجہ رکھنا انسان دا جڑا نفس ہے تک متکب میں کرے فسو انسان کے حق نل فیڈ رکھتا ہے اسے ظلم زیادتی ضرور آ سکتی ہے لیکن جڑا خالق کا حکم ہے رب نفس تو پاک ظلم زیادتی تو بھی اس ذات دا ساری مخلوق دے کے عدل و انصاف ایسا ہے کہ وہ دشمن نال بھی انصاف کردے دوست نال بھی توجہ رکھنا ذرا اس طرح دا انصاف قربان جاو اللہ خود قرآن فرما ہے فرماؤں گا وہ اللہ کم شن آکڑا بول اللہ, اللہ فرما ہے وہ کسی کام کے دشمن ہونے کی وجہ دار. نا انصافی نہ کر بیٹھے آج اس واسطے ایمان دس ایک یہودی آیا ہے ایک کلمہ گو آیا ہے بارگاہ رسالت میں اندر حاضر ہوئے حضور نے جدو ویخیا حق کہ بنتا بولو تو سہی نا کملی والے نے فیصلہ کھنے ہک فرمایا اور سن اور سن سنو عام کلمہ گو تہ سکنا منافع سے میں خود تینوں مستفا دران گھرانے نبوت دے جناب جی مورے سے آلہ حدرت سیدنا مولا مشکل کشا بھی گل سنان مولا علی فرما میرا جھگڑا پہنچیا قاضی دی بارگاہ بار عدالت ادالت بادشاہ خود مولا علی کچہری چلوتا سدکے گا قاضی صاحب نے فرمایا علی گواہ پیش کرو فرما میرا گواہ میرا بیٹا حسن ہے امان ناز دس اے علی پاک جیسا مدعی مدئی ہوٹھا ہو سکتا گواہ حسن جیسا ہوٹھا ہو سکتا حالے فیصلے میں کوئی شک رہنا سیسلہ تو علی دے حق ہاں دق مگر شریعت دے مطابق حال اصول دے مطابق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 یہودی جو دو کچہری ویچ انصاف ہوئے کھیا ہے نا خلیفہ وقت دے خلاف ہوئے ہے اور خاندان رسالت دے خلاف ہوئے کھیا اٹھے بھول اٹھا اندھا علی میں نے کلمہ جا پڑھا نے کیوں فرمایا کوڑا تیرا ہی سی مگر میں آج توہدہ انصاف ہوئے کے حیران رہ گیا ہوں لوگ لوگیں پوچھو انگلش کے اوپر دو جی غیر مسلم کو مسلمان کرنے کے لیے اور جب ہم ان کا انصاف دیکھتے ہیں تو یا باندر بنڈ یا بغیانہ والی بنڈ جس کے اندر ظلم ہی ظلم پیسہ ہی پیسہ مگر قربان جاؤ جب مولا علی سرکار نے اور آپ کے قاضیوں نے انصاف دکھایا یہودی خود کلمہ پڑھ لیا تے کلمہ پڑھ کے آخیا کوڑا تو علی فرمان لگے کوڑا تیر ہی ہے ہوں تے گھوڑا میں دیا گا ایسے سے بہ کے مڑا اپنے کافر آن جہاد کرنا ہے رہ لے کے سمجھ لو یزید کواقت سی مگر دین نہیں سی اس واسطے وہ سال سی کہ میرا حکم چلے حسین چاہتے تھے خدا کا حکم چلے گی یزید چاہتا سی جو میں جی آئے کر چھڑا میری بان پڑنے والا کوئی نہ ہو مولا حسین چاہتے سن بادشاہ بے لگام نہیں ہو سکتا بے لگام تو تنا مولوی دے منہ لگام ہو منہ چ لگام بادشاہ ہوگام نہ ہو مردی وہ مارے ان کو کچھ آکن والا نہ ہوی ہلردار مولوی جی جی لاتا لائٹ اے تیرا نظریہ ہے میرے حسین کا نظریہ یہ ہے مولوی تو بے لگام ہو جائے کوئی بات نہیں مگر ہاں کہ میں وقت کو بے لگام نہیں ہونا چاہیے ہر وقت ندی کی شریعت کے تعلق ہونا چاہیے ہلو کے دین کا تابے دار ہونا چاہیے اگر بے لگام تو جدر مرضی منہ کرے گا لتار رہے گا خدا دی مخلوق نو نڈے لتار دیتے ہیں فصلوں جنہیں کڑوتا ت فصل میں, میں کسم ہے اس دھرتی مولا حسین نے قربانیاں دے کے دس دے اور ہٹا لیا جی نظر رکھا تے ہا کے میں. وقت نظر رکھا جی اج کوئی آدھا مولوی ٹھیک ہو جان تو ملک ٹھیک ہو جائے کوئی آندا پیر ٹھیک ہو جان میں قسم خدا دی کر کے آنا ایک ڈرائیور ٹھیک ہو جائے گی گڈی چیٹ سواریاں جی مرضی سیٹا فل کے بہن جرنی ترفدیاں رہن کبھی بچ نہیں سکیاں جے ڈرائور بدنیتا ہو ایک ڈرائور جاگتا ہو سارا سواریاں سو جان منزل تے گی کہ نہیں ہائے ہائے ہائے میرے حسین نے سبق پڑایا سبک مولوی جہے جی آدھے نے شالا بچر نویل کسی دے میں مولویا نو اے چلے واقعہ کربلا یاد کر بیٹھا سبق کربلا کا یاد نہیں کیتا <laughs> خدا جی قسم کر کے اللہ فرما قرآن اردو اللہ فرمایا تمہارا جہان او نوئی جیلا زمین اللہ فرما والا بات لو مزہ نہیں آیا ذرا گونج پہ سبحان اللہ قدم کر دیا تو سجنا وساؤں گا میری ساری رات تقریباً گزرتی دن سفر گزرتا میں مگر تیرے سامنے میں برقت ایسی حقیقت کھول جانا جڑی کدی کسی کو مکران فرما گا باہر الا شریف کا اللہ فرما آخرت میں دینی ہے جڑا دو ارادے نہیں رکھتا ایک تو <تصفح> نہیں چاہتا میں اچا بن جا کیونکہ اچا بن کا ارادہ کون رکھتا سی شیطان سب تو پہلے کہہ رکھے ان میں چنگا ہوں تو پھر وہ بھی وراست منتقل ہوئی نمرود ملے فرل ملے سدکے جا جے خاندان رسالت تو پوچھے رب دل پاکا تو نمیاں پاک اس واسطے نہیں یہ ارادہ کبھی نہیں رکھ رکھتے اصا اچے ہو جائیے وہ آدھے نے نہ سونے توں ہی اچا ہے تھی اچا رہو اسا تو ہمیشہ نیواں ہی رہنا ہے ایماندار دس جہانے زمین در گلواؤ ہے جی تے اچا ہونے دے ارادے نہیں رکھنا نہ فساد دردے رکھنا اللہ فرما والے بات ل سجنا بسا ہوا میری ساری رات تکری گزرتی دن سفر ہے میں مگر تیرے سامنے برقت ایسی حقیقت کھول جانا جڑی کسے کول نہیں سنی ہوا کون فرما دے رب اللہ شریق لو اللہ آخرت میں انہوں ہی دینی ہے جا دو نہیں رکھتا ایک تو نہیں چاہتا میں اچا بن جا میں کیونکہ اچھا بننے دا ارادہ کون رکھتا سی شیطان سب تو پہلے کہہ رکھا انہیں آخیا کہ میں چلا ہوں تو پھر وہی وراست منتقل ہوئی نمرود ملے پھر رلے تو سدکے جا جے خاندان رسالت تو پوچھے رب نمیاں پاک پوچھیں تو اس واسطے نہیں یہ ارادہ کبھی نہیں رکھ رکھتے اچے ہو جائیے وہ آدھے سونے تھی اچا ہے تھی اچا رہو اتنے ہمیشہ نیواں ہی رہنا ہے ایمان <تصفح> <تصفح> <تصفح> ایماندار دس اللہ دے پیارے میں گل لگے حضرت سیدنا سمجھے اکبر آ سوال ہو رضی اللہ تعالی ادھر بادشاہ بنے نے گل سمجھا جی ادھر بادشاہ بنے خلیفہ وقت بنے اور ادھر علاقے دے اندر عرب دے اندر بڑیا ماوا جہاں کول دودھ نہیں سی چویا جا صدیق اکبر انہ دے گھر میں پہنچ گئے تے دودھ دو چوک بی بی ایک کہو بکڑ ہور تے بادشاہ بن گیا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 ایمان درش جہاں بنیا مائیاں دے دو, دو چو, چو کے <تصفح> اچا ہونا چاہتا ہے یا نیوا ہونا چاہتا میرا بول تو سہی نا <تصفح> اے نیمہ ہونا چاہتا ہے یہ نیواں ہونا چاہتا ہے رب نوں اچا کرنا چاہتا ہے رب انہوں خدا دی قسم کر کے آنا ادرت سیے در اخ آدمر نہ ہو جتنے ہزور دلافا نے ویخ لکار نے کدی اچے ہونے نہیں بلکہ سدیق نے فرمایا بے لو میں بادشاہی کا تالب نہیں تھا نہ رہوں گا میں رب تو کدی سہ نہیں منگی میں بادشاہی دے اگر تھی ہر بھی میرے تو یہ لا چاہتے جی تو میں گلوں لا کے تمہوں دے سکتا ہوں لوگ آخیا ابو بکر یہ تینوں لینی پی تری گل ہی فل دی ہے گل نہیں فکتی بلکہ خود مولا مشکل کشاں نے فرمایا مولا علی سرکار نے فرمایا جد توجہ رکھنا جدو حضرت سیدنا صدیق اکبر دے دور دن حکومت کی ابتدا اندر من کری نے زکات اٹھ کلوتے جنہیں آخیا زکات نہیں دینی ہے سر حضرت سی اکبر اللہ آئے آئے. تلوار چکی برچی چکی جہاد سامان چڑھائے مولا علی سرکار نے آن کے بہو پڑ لیا کدھر چلے گئے میں اللہ دے حکم نو غلط کرنے چل رہا ہوں سی کے چاہا سی نہیں چاہا میرے حکم چلے تھے سی اکبر نے فرمایا اگر حضور کی سنت کے مطابق چلوں میری پیروی کرنا اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا میری پیروی نہ کرنا ایسے <صحیح> بے نفس بندے وہ ایسے بے نقش بندے ایسے جناب جڑے میں ماری پھر ٹھیکے قربان جاوا حضرت سیدنا صدیق اکبر چکمر مولا علی سرکار نے فرمایا فرمایا کدھر جان لگے گے فرمایا میں حکم خدا غالب کرنے جا رہا ہوں مولا علی نے فرمایا تو آنو دکھ پہنچ گیا نا تو امت مسلمہ برباد ہو جائے گی مولا علی کا فرمان میں وکھا سکنا کتابوں کے اندر حدیث کتاباں علی پاک نے فرمایا جنا چسان جی پہلا قربانی آسوں داں گے باہر چی بار پہلے آسان جانا مارا گے رب سونے دے دین دکھاتے. تو دکھ تا کم تشا رہنا نہیں چاہیے رہبر پیچھے رہنا ہے تاکہ فوج مردی جاوے راہ بر پچھلے را. خدا اولا شریک دی قسم رکھ لا حضرت سیدنا لا کے اکبر کے حکومت وہ تھی جو دین کے تابے تھی حضرت فاروق کے آدم کی حکومت وہ تھی جو دین کے تابع سی وہ اپنی مرضی اپنا حکم نشان چلاونا چاہتے دنیا امن قائم کر فساد مک گیا مطلب جناب جی مطلب اگر حضرت سیٹھی اکبر سرکار نہیں سڑ جاتے ملالی سرکارے نہیں سڑکیں تھی انہوں کے دورے خلافت نے اپنے مکان نہیں بنا اپنے محل اپنی سواریاں نہیں بنایا بنایا اے میرے کملی والے سرکار دی امت دا دین دنیا بنا ہاقم کا مقصد دی امت دی دنیا بھی محفوظ رکھے دیتابے جو حکمران ہوتا ہے اس کا یہی کام ہوتا ہے تو ج منہ چ لگام دینک دی جاتی ہے نا وہ دنیا بھی ساری میری دی ختم کرو سارا کیوں جہ رہے گا تے بے دین جب بے وقوف ہوں. بے یاد رکھنا خدا وحدہ اللہ شریک دی قسم ہے قرآن فرما ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام والی ملت دین تو منہ پھیرتا ہے اور سب تو وا پاگل ایماندار دس دنیا دے اندر حکومت دین تو الگ نے سیاست تو الگ یہ ہے یزیدی دور اور میرے مستفا کریم کا حسینی حسنی علوی دور یہ ہے کہ حاکم اہی کچھ اہی کچھ چلاوے جو رب سونا ان فرماوے جو رب ان فرماوے مسلمان توجہ فرما درا ہوں گل تیرے سامنے مزید کھول کے لیا چاہنا جنی جناب جی اج کل دنیا دے اندر ذہنیت بڑائی جا رہی ہے مسلمان نو جا رہا ہے کہ مسلمان تن سان بنے سہولت پرست بنے جہاد تو دور ہوئے حکومت شریف دا کوئی تعلق نہ حاکمیت آزاد ہوئے اے ہوباہی کا سمان ہے تیری بربادی دا سمان ہے تیری آبادی دا سمان یہ کہ حاکمیت توجہ رکھنا حاکمیت شریف دا حق ہے مستفا گلام دا حق ہے کہ حق ہے پتر شیشہ گری نہ سکھا آیاش نہ بنا گلی گے کھیتنے والے نہ بناؤ اج سدا مقابلے جی آیا نا. تے سپر پاور نو چڑے چبا رہا ہے جی کول دنیا کمدی سی اخبار پڑھ کے دیکھ آیا دلی ہونٹ کمبے میں نیندر حرام ہو گئی ہے یہ بلا کتوں آن پتہ نہیں سی چلے آ. تو سمجھنا کہ مولا حسین کوئی سی یاد رکھنا ندی پاک سرکار غیرت مند غلام جت بھی پیدا ہو جائے جو دشمنان دین کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے خدا کی قسم رب اس کے ساتھ اپنی غائبی مدد بھی فرماتا ہے اور ہر حال میں اس کا تحفظ بھی فرماتا ہے تو سامنے دو دو میدان لگے نے ایک حالیہ ایک ماضی ایک گزر چکے افغانستان دا وہ ضلعت خواہاری ویک کے ختم ہو گئے کیوں دیکھی ات میں گل کرنا چاہتا نبیاں ولیا نو و من والے اے صدام یہ جڑا پاک دے دربار سے جانا صدام روس پاک دے دربار سے جان والا او دی مدد طوفان آد کے جناب اتحادی او جی ہی لائے آیا ٹینکر ہی اڈا کے لیا ویسے تو توجہ رکھنا ذرا خدا کی قسم کر کے آنا ہے تو ادھر دوسرے پاس وہ سن دربارہ نو ٹھہن والے اللہ نے آخر چا میرے یار تورٹیا چنگے نہیں لگنے گل میں کرسی تو بیٹھا جا میرا یار ہوا نا ٹرے گا چشتی عزت مین ہٹانا چاہے گا کرسی تو ہٹا سٹنا چاہے گا نا میری عزت گوانا چاہے گا میرے یار نکالی گوارا ہونا دا گنج بخش یار نہیں سمجھ لگی مت تو سمجھی دربار ایویں تسا بنائی نہ رب سونا اپنے پیاریا ٹور بنا چاہتا سارے جگ کے مردے پائے ہوبرستان مگر میرا پیارا ایک ایسی شاندا ہونیا دوروں ویخے تو پتا لگ جائے اللہ کا پیار ہی پیستا ہے جہے انہوں کے دشمن بن گئے ان کی عزت گوان کے چکر پی گئے اللہ سونے نے انہوں چند دنوں چا چی دتا گل سمجھا جی گل سمجھا جی او, ہے گناہگار ہے تو گناہگار پر دو چیزوں آئی نے ایک تے اللہ دبیا والیا کا ادب وہ کول ہے دوسری دولت اس بندے کول ہے کہ وہ غیرت مند ہے حسین بھی یزید اگے نہیں چکیا صدام بھی کسے یزید اگے تو بلہ فلایا پتر دے ہاتھ چ اچھا اخبار ہے صدام کدی کرکٹ نہیں کھیل دلکٹ دشمنوں بےغیرت ہوں گل نہیں سمجھ لگی ایمان دس ہوئے جڑا کسی دی عزت لٹ دے نال اگلے کھیڈتے یا انسیا جی کھیل رہا اپنے ماں بہن کی عزت لے تو آدھے اگلے قربان جاوا اس کی عزمت میرے کملی والے نے سر فرمایا اپنی اولاد نو گھوڑ دوڑ سکھاؤ تیر اندازی سکھاؤ پانی ترنا سکھاؤ میرے مالا سرکار اپنی ساری اولاد نظاہر بنا گئے حسین دسن بھی جہاد کرلی دا حسن بھی جہاد کردار علی دا حسین بھی جہاد کردا رہا علیدا اکبر بھی شہاد جہاد کرلی دا اکبر بھی جہاد کرتا دشمن در تیر گلے میں پیا کھانا ہے سانسدہ پیا امت ہی کدی کھیکن والے نہ بڑے جے دے دین واسطے قربانیاں والے بڑے جے اقبال کو دتاؤ میں تدیر امم کیا ہے و سنا تاؤ سارا مہابا خر آؤ مسلمان میں تین دسا کام اجڑا نے اکبال فرما میں واجے نہیںول تمکنے کھیت تماشے فلانا میچ اج فلانا میچ اج فلانا میچ ایک گلے اجڑتے نہیں اور بال بالی پاکستان ہے ایسے کہ میں تو پاکستان جڑا گڑا ونڈنگ اکبال جڑا لاؤن والا سی اور سچی گال کر گیا کہ نہیں جدو نچنج لگا جہاز والے پاس آ جائے اللہ اس قوم نیا ترقی دینا چاہتا ہے آو! خدا کی کسم ایمان لگ دس سدام اج کھیڈ کے پیا جتنا ہے یا مقابلے چ کے پیا ج تا پہ ہاتھ بلہ فڑائی فڑائی گلی گلی ویکو اگو تعلیم بھی جڑی نیری شیطان تیار پی کر دی شیطان پیو نو نہیں ویکد ساڈا منڈا خلے گلی چ مار د تے بلہ اگو گیند وجدی آبے کا خونا ماپ ایمان ایماندار درشن ہے نہ جناب استاد استاد او خدا کی بادشاہی پاوے ہولیم پاوے ہوا پاوے ہو, بھی تعلیم، ہو, بھی تحلیب، ہو, بھی ہو بھی جج پاوے ہو بھی جناب جی میدان جنگ جتیں ہو جائے گا اتے لٹےرا کمی ہوے بدماش ہو جی دی رنگ چڑھ جائے گا رحمت خدا ہو جاوے گی دلیا ہر میدان چین رکھ قرآن فرم ہے یا ایوہ من دوفا ٹے مزہ نہیں آیا گونج پہ جائے سبحان اللہ اللہ, اللہ سونا فرمتا مومنو اسلام پورے پورے اللہ शैतान देव कदम पैरवी ना कर मतलब मत तू आखे मसीहत दीन वाली हो घर टीवी आला हो सारा होबल आला हो मत तू समझे कुरान मसीहत तक हो पार तालीम आए اسلام پورا داخل ہو جا اسلام پورا داخل ہونا تیرا ہے دنیا تی غلبہ دینا میرا کام ایمان نسی میں گل کر لگا اللہ دا ایک فرشتہ ازرائیل آ جائے کوئی دا مقابلہ کر سک بول سو تو صحیح جنا مرضی سائنسدان اسرائیل مقابلہ اللہ تہ شان مومن ن چل والے نو کہ انو پانج پانج ہزار فرشت دیا ڈارج <متصف> <متصف> ایک فرشتہ نہیں سامیا جاتا کسے کافر کو پن ہزار کتوں سامبے جان گے مگر واسطے شرط فضا کرو فرشتے تے فضائے بدر پیدا کر فرشتے نصرت کو اتر سکتے ہے گردو سے قطار دتارب قطار بھی <تصفح> آدھا جی جنگے بدر کا میدان لگا نا اندا پاک میدان پاک فوج نال تو چلا تو پھر ویک فرشتے کتارا دیا کتار آؤں نے کہ نہیں آؤ خدا دی قسم کر کے آنا ادر ویک صدام ابھی سنی غیرت مند سنی درباروں فقیروں کا ماننے والا گنادار ہے مگر یہ ستے ہیں تو اس کی اس طرح مدد ہو رہی ہے اگر وہ پورا پرہیزگار بن جائے عربی عربی سرکار کا غلام بن جائے تو پھر کیا امداد ہوگی مسلمانوں پھر کیا مدد آئے گی پھر دنیا دی کوئی طاقت اس کے مقابلے وچ کھلو سکتی جب محمدی پہلوان کھلو جائے <سؤال> خدا دی قسم کر کیا آنا ایک مثال دن لگا بادشاہ شیخ سعدی رحمت اللہ ایک مثال لکھی ہے فرمایا پہلوان سی بادشاہ دا. بادشاہ دا ایک بادشاہ گل سمجھا جگہ گور نا بادشاہ پہلوان سی شگرد آ کے پیا استاد نے شگرد نے دس دے تر سو سٹھ دس ہیں استاد نے تر سو انٹھ دسے دور کو لکا لیا شگرد میں ہو گیا استاد نے آخیا آ جا میدان استاد سوچیا چنگا پڑھایا ان آج استاد کے ہے انہیں آخیا بادشاہ شگرد نے آخیا بادشاہ سلامت میں اپنے استاد سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں بادشاہ نے دنگل رکھ دون میدان چک دیا سو میں گل مشہور ہے بلی نے سارے د شرو سمجھا ہے پر درخت چڑھنا انہیں تا نہیں دسیا ان بھائی جی بلا جی درخت تھی چڑ گئی اور مینو تو نہیں چڈن لگا گل نہیں سمجھ لگی ہوں بادشاہ دنگل رکھا جستا استاد کے ہاتھوں میں ہاتھ پہ استاد بھی سمجھ گیا شگرد دوران میرے نالوں دا ایک رکھی کھڑا سی دا نے دہ ماریا شگرد پرتا کے پٹھا ماریا کنڈ پرنے شگرد کہ استاد نہیں دا کتنے اس آخر پتر میں اج دیہ لکا کے رکھا سر مینو پتا سی کوئی بد نسل شگرد بھی ہوں جہ استاد کے مقابلے چ نکل کلو مین پتا سب تین چاہوں میں تیرا راستہ لکا کے رکھا سو شگردا والا کام کوئی نہیں مرتاد والا کام کوئی نہیں گل سمجھنا ہوں جتیا کہاں ہو جہ مسلمان گل تور کرے کافراں کول ظاہری طاقت اصلا ایٹم بم ہر زور ود تو ود ہو سکتا ہے مگر ایک دان ایسا رب نے رکھا جیڑا صرف اپنے مومن نو ہے تے کسے کافر نو نا ہے نبی پاک کی تابے داری کے دی جدو مقابلے چر ایک ہزار ہند ادھر تین سو تیرہ نے اصلا ادھر زیادہ اصلا ادھر کٹ بندے ادھر زیادہ بندے ادھر کٹ ہاں جی دا ادھر زیادہ در کٹ مگر ایک دا جہ رکھا سی میرے مستفا کریم دی غلامی والا ایمانر دس تین سو تیرہ نے ہزار نو پرتا کے کنڈ پرنے سٹیا کے نہ سٹیا یہ برکت کا نہیں سی بولو تو سی میں تاریخ عالم کی بات کر رہا ہوں جاؤ تاریخ عالم کا مطالعہ کر کے دیکھو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 رب کا بندہ بن کے رہا رب کا بندہ بنیا اگ سال سکی نہیں منسم دریقل دنوں کی گل چند ای تقریباً میرے خیال نے اس واقعے کو چار پانچ سال ہو گئے محمد پناہ ٹکانی سندھی ٹرالیاں کام کرنے والا مزدور چٹان پڑ جہل سندھ کا مقابلہ ہو گیا ایک اس بندے لال جڑا نہ مدد نو منہ سلا دونوں کا آخر طے ہوا اگ چھال مارنے گل تجو رکھنا چھال مارنے جدو یہ تع ہوا دونوں نے وزا ان پڑھ سی بچارا او پڑیا سی قرآن پورا یہ صرف درو دو سلام ہی جانا س چند سورتان قرآن دیا جاندا سی جنوب نما چڑھتا ہوں آ گئے میدان چا جا سا محمد پنا جن کملی والے نے پنا جا کے گیا اگ چاہیے تو بیلی باہر خروتا گیا جرت ہی کوئی نہیں اندر آؤ باہر جا کے گٹوں فل لیا گٹو پھڑ کے اگ چ لے آ ہوں نہ اگڑ نہاڑ دون اگ چ کڑے ہوایا بن کی گیا فیصلہ رب کرنا سی فیصلہ نہیں پیا مدینے والو آواز آئی پے ہاتھ چڑھ دے جنہ چیر تیری نسبت ہے سم نہیں ساڑنی گڑی کڑے آشکا گٹ فلی کھڑے یہ چڑ دے چڈیا باہر نکلدا نکلدا پچھاڑیا نہیں گیا منہ ہرشا سڑ گئی خدا کی قسم کر کیا نا مسلمانہ جس غلام میں کو آگ نہیں جلا سکتی کون سا آئٹم ہے جو اس کو مار سکتا ہے میں تینوں خدا دی قدرت کی گل کر سائیکل بڑائی انگریز نے شروع سائیکل تو ہوا تو جا پہنچے جہاز تک آخری طاقت دی کہہی ہے یہ ہوئی ہے نا جہاز آو اج آیا ہی جہاز بنیا پہ نیند ہی نہیں تھی <laughs> خدا کی قسم کر جائیں گی میں تیر اگیار دیا کرنا آخری طاقت کی ہے میں اگلے دن اخبار پڑھیا روزانہ بل کے کہ جڑے ایئرپورٹ دے آس پاس بیلی نے نا گر والے وہ چھچڑے بوٹیاں ہڈیاں ایئرپورٹ دے پاسے نہ سٹن کیونکہ پرندے ان آدھے پر جہاز نال ٹکرا جائے تو ای لگتا ہے جی میزال بازیاں تھے ڈگ پہ میں کیا واہ کے جا آخری طاقت دا زور اتنا ایک کان دے ہتھو تھلے ڈگ کان دے ہتھو تھلے ڈگ ہے انہیں اللہ دے فقیر دا مقابلہ کتوں کرنا ہے یار راج مندے اقبال فرماؤں چڑھتی ہے جب فخر کی شان پہ خودی چڑھتی ہے جب فخر کی شان پہ خودی ایک سپاہ کی ضرب کرتی ہے ہو فیر اللہ دا. فقیر اللہ کا ہو ایک ہوا سپاہی پوری فوج کے مقابلے کھلو روک فکیر ہوسے غیر کا ہو فکر ہو خدا کی قسم اقبال فرمایا کلا شیر خدا کا خلو رقابلے دنیا کھلو سکتی دہلی آکتی گل مکاو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 پھر فاروق اعظم ہوتے ہیں پھر مولا علی ہوتے ہیں تو ایمان نسو حکمران علی جیسا چاہیے یا یزید جیسا چاہیے گے تو پھر تا بخرا کڑا ہے لو جی شریفوں کا شاہ سر سے کام کیا ہے ٹھیک امام حسین شریف سنگ نہیں وہ کیوں سیاس کیوں ہام ہاکم نکا کے حاقمی ات لے پھرتے سن حضرت صدیق اکبر شریف سن کے نہیں ان شریف نہیں سمجھتے خدا دی قسم کر کے آنا اس قوم دی بے وقوفی تو جتنا روے بندہ کٹے جہی قوم اتنا تباہ کن اپنے حالات بنا لوے اتنا فکر دی پست ہو جاوے اینا سوچ جناب, جناب تباہ کن ہو جاوے جیڑی سمجھے ساری تقدیر دا مالک ایک جہاز ہونا ہے نشائی ہونا ہے کمینا ہونا ہے اور جہی تیرا تیری تقدیر دا مالک ہوے گا تو تیری تقدیر چلا رہے گا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 سانسان جو نہ رہے تو کر کے جناب جی سارے حالات اس, اس تک پہنچے دے. کہ کافر کی سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر ایک بال آسلیا ہوفر نرد لکھنے دل پہلے پہلے پہلے گیا تینوں کی پتہ مسلمان دی موت ہو تاغر کی موت میں تیریں لتان کمبن لیا تین کی پتہ کہ مجاہد اسلام دے بندے مجاہد موت سے ڈرتا نہیں مجاہد موت کے گلے لگتا ہے دین نیوت کت کے رکھو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 بندے <خرج> <خرج> دین سی محمود گزنوی کو جدو آیا میدان دے سو منات دے مندر تے جدو جنگ ہوئی ہے ستارا حملے پسپا ہو گئے محمود فقیانا سی تے گیا تے اپنے مرشد خواجہ اب الحسن خرکانی نو ارد ہے حضور بڑے حملے کیتے نے فتح نہیں ہندی فرمایا ایک کُرتا لے جا آل آل آل تے جدو فتح نہ ہو لگے اللہ نو آخ یا اللہ اس کورتے والے دا واسطہ ہی محمود لے کے گئے آکھیا یا مولا اس کورتے والے دا واسطہ سوم سومنات فتح ہو گیا جد واپس گئے نا تے مرشد نے پوچھا آخیا سی عرض کیتے حضور آخیا سی ایس کڑتے والے دی برکت لال سومنا فتح ہو جائے فرمایا بے قدریا سڈے کڑتے کی قدر نہیں ہو کی رب نو آخد یار لا پوری دنیا فتح ہو جاوے تو ای برکت لال ساری دنیا ہی فتح ہو جائے बाला बाला سبحان اللہ دعا کرو دعا کرو اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا اتار مسلمانوں کو اپنے دین شریعت کی سمجھ عطا سمجھتا عیاش تے بدماش کمینے کمائچ رہے بندے نو, دین نو دین نی نہیں سمجھ آ سکتا اللہ ہے ہدل للمتقین میرا قرآن پرہیزگارہ نو ہدایت دے دوسرے نے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 رنڈی نچ دیے مگر اج حسینی بن کے بیٹھے ہاں یزید رنڈی نچاوے تے دشمن پلیت بن جاوے حسین دا دشمن بن جاوے وہ شراب پیوے حسین دا دشمن بن جان وہ جناب نماز چڈے حسین دے رشتے داریاں چارڈ سارا کچھ ایک پاسے رکھ کے مولا حسین دشمن جے امام حسین دوست نے اسا شراب بھی پی بھی موروی حسین دوست نے اسا گھر گھر بہن کٹے بڑا بچا کے بلو پرنٹ چلائیے ساڈے موروی حسین دوست نے اسا شرابا دی فیکٹری چلا دیے حسین موروی دوست نے تھا تھانے پاؤڈر ہیروئن ویچیے تھا حسین دوست نے نماز دھیڑے نہ جائیے تا مولا حسین دوست نے پھر سمجھ رہے اے حسین کوئی فرضی بڑے پھرنا جو حسین انا دی وجہ کرتوت یزید دا دشمن بڑا وہ اتنا وجہ کسے ہور دا دوست نہیں بن سکتا مولا حسین دوست انہیں ہوا جا شریت مستفا پیکر ہوا گل نہیں سمجھ لگی مینت خدا دی قسم کرنا میں جدوں مولا حسین سرکار گلام توجہ رکھنا حسین دے گلاما دی فہرست پٹن دا موقع ملیا نا تو کسی پاس اج ویک کوٹے دکلے بہن والی کنجلیاں لکھیاں کڑی ساں کی تمن گم کل لگا آسین لگا جی سونج خور ویخیا اجن بھی لکھی کھڑے نے غلامان حسین حسین چ رشوت خور ویخیا گلاما حسین چ جی جی وہ ڈراما کر ہے سکول تاوی غلامان حسین نے حسین تا بھی غلام نے حسین چ حرام دی تمیز کوئی نہیں تاوی غلامان حسین چ میں بستہ حسین کے غلام حسین کے پلوں بابے فرید آنا ہے یا دتا گند بخشونا ہے چنگا محنت کا سلا جائے چاہا محنت کا سلا دسم کنجر کام کرتے سارے حسین وا لے ماں مولا حسین دے پلے چیا جی حسین دے پلے چیا تو کل پھر آخر گے نوز ملا جلے یہ یہو جی قوم آئی کڑی ہے حسین سی نہ جدو دنیا ویخے گی حسین دے پلے شیر ربا نہیں جدو دنیا ویخے گی حسین کے پلے کے اندر مجبتے جدو دنیا ویخے گی حسین دے پلے کے اندر, اندر بابا فرید کھلوتا ہے پھر دنیا وقے گی حسین جی انجتے نے تو سردار نہ گا ایسا تیکا لاؤ والے ہو ورگا حسین حسین دا نام نہ لے چنگا ہے حسین دا نام وہ لینا چاہیے جنہوں دنیا ویخے تو حسین دا پیکر یاد آ جاؤ گل نہیں سمجھ لگی حسین کے ہاتھ میں تلوار تیرے بیٹے کے ہاتھ میں بلہ اور پھر کہتا ہے میں حسینی ہوں جدو بلے والا پتر آخے گا میں حسین ہوں تو کون تو سمجھے گی نا کافر بھی سکھ بھی, بھی، حسین بلے والے حسین تلک حسین میرے غوث پاک جیسا گارت مند آئے ویس کرنی جیسا مجاحد ویس کرنی جیسا دعا کرو. اللہ پائے جان قرآن اپنا حدیث اپنی تفسیر اپنی فقہ اپنی شریعت اپنی جی مرضی بھوکی جا کی خدا اس رتبے والے بندے چک کے حضور دمبر دا وارس جدو بنایا جاوے یہ لانتی کی کرتی قوم میں اگلے دن قاسم ویسی دی سنیئے تقریر محرم کربلا دے حوالے نال وہ دوہی خدا دی بیان تو بارے جامپور ڈیرہ غادی خان دے علاقے چو اس کی ہے او میں کی بیان کرا ایک ایک فکرہ جھوٹ تے اہل بیت دی کمال توہین ایک ایک فکرہ تے آلے حسین لانت تودیو سی کی کرنا ہے پیزل. <متحدث> چاہی دیتے ہوں پیسے بندے. تو بندے جی رہے ہیں او جی مردو پسند وہ پھر آدھے یار کاسم راگ والا ہے چلیے نا سات سات میل تو سننے واسطے تر جائے گا جی محب. اچھا بچوں بعد او کو بکے لانت تے جھوٹ بولے کون تو جی دی میں سنی ہو سکے جانا ہے چوک میتلے کھلوتا آئی ہے میں رب کیا ہاں مٹھا کلیم سڈو میرا کا پوتر جانا رن سوہ گل نہ کر دیو رب ناجر کیا رہے آواز آئیے کیا دا سچے اگو کتی کام جو بیٹھی تھی نہ سنا لا مرتا دکر نکاہ ٹوٹ گئے اسلام تو خارج ہو گئے آپ کافر تے پہلو ہی جگ بھی کافر یہ تو نصیب نے जदों खिलाफ बोलना तो फिर मुला तबका जो बंद है यारेखो ना अपन भी छद के जाव मेरा ऐलान बाकी मस्जिद ऐलान नहीं करते हाजी तो ऐलान कर छाई पोलियो के कतरे वाले आर दिन बाल भेजो मस्जिद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 हाँ मैं शहीद ना रोकती लग मैं शहीद नी आता शरीर शामला कम चक रखे आखर لا گیا یار سانا بروگی ایماندار دسو یہ سچی دسا جی اگلے دن